ایک اللہ کے ہے کر کے اس کا ساج ہی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا اسمان سے کہ پرندی اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پہ کتنی ہے